آج کے سبق میں آپ سورت البلد کی پہلی دس آیتوں کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بس لا مد منفصل ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہر مد کے بعد حمزہ بشکل الف آتا ہے اور دوسرے یہ چھوٹا مد لکھا ہوتا ہے اور تیسری جو اس کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سب حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے اور خوف کی صفت قلقلہ ادا ہوگی لا او کو سیمو الْبَلَدِ یہاں وصل کی صورت میں آپ دال کے نیچے زیر پڑیں گی بالا دی لیکن جب آپ وقت کرنا چاہیں چونکہ آیت ہے تو دال ساکن ہو جائے گی اور ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سفت قلقلہ بھی ادا ہوگی بیل بال وَأَنْتَ ونت ن ان پر اخوا کیجیے یہاں لام کے اوپر دو پیش تنوین ہے تنمین کے بعد جب با آتا ہے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے اور بالا دی وصل کی صورت میں وقف کی صورت میں دال ساکن کر دیں گے والدی والی دینا والی دن ہے تنوین کے بعد چونکہ آ رہا ہے لہذا یہاں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا اور وصل کی صورت میں والدہ پڑیں گے لیکن وقف جب کریں گے دال ساکن کر دیں گے خوف پر پڑیے دال کی صفت قلقلہ اس لیے کہ مزوم ہے اسی طرح قوف کی بھی صفت قلقلہ ادا ہوگی یہاں نون پر اخقا ہوگا اس لیے کہ سین حروف اختہ میں سے ہے لا قد خالا کو نل سالا کو فی کا بد یہاں <سلام> وقت کرنا بہتر ہے اس لیے کہ وقت متلقی علامت بھی ہے اور رائت بھی ختم ہوتی ہے دال ساکن ہو جائے گی فی کا بد فی کا بد آیا سیبو آیا سابو ایا سیبو آیا سابو ال نون ساکن کے بعد جب لام آئے تو یہاں ادغام کرتے ہیں لیکن بغیر غنہ یہاں ساکن کے بعد یا آ گیا یہاں ادغام گننے کے ساتھ ہوگا اور قوف کی صفت قلاپر ہوگا اس لیے کو بر زبر ہے الحد یہاں دیکھیے علامت ہے اوپر مین کی جس کے معنی وقف لازم یہاں آپ ضرور ٹھہریں گے ملائیں گے نہیں یہاں احدن یا احدوئی ملا کے نہیں پڑھنا جہاں یہ علامت آ جائے وہاں ضرور رکنا ہوتا ہے دال ساکن پڑیں گے آ احد ہی احد آئی آحد یولو اہ لو یلو اہ لو مال اللوبادا مال اللوبادا مال اللوبادا لام پر دو زبر تنگے لام ہے یہاں ادغام بغیر غنہ نہ ہوگا وقت کی صورت میں تو ہم لوبادہ پڑیں گے لیکن اگر آپ ملانا چاہیں تو لوباد ایا سبو ہوگا اس صورت میں یہاں تنوین نون پر اظہار ہوگا میں سب سبو سبو ایا سب المیا رحد یہاں عیدگاہ بغیر غنا ہوگا میم پر اظہار ہوگا راہ پور کریں گے اوپر زبر ہے یہ مد منفسل ہے تین علف کے برابر کھینچیں گے وقت کر رہے ہیں دال ساکن ہو جائے گا اور صفت کر مین پر اظہار شفوی جین کی صفت قلقلہ یہاں لام ساکن آگے لام سے ملائیں گے ادغام اس کا بھی غیر غناہ ہوگا آئی یہ وصل کی صورت میں وقت کی صورت میں نون ساکن المین والی سؤ اشفتنی والی یہاں ادغام بغنہ ہوگا اور وقت کی صورت میں نونساکن کرے گا والی سنو اشفت شہدینج دئی وح دین قانون مشدد ہے غنہ کریں گے